جہاد کے متعلق غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ درس جاری ہے اور آج کے درس میں جو غلط فہمیاں ہیں نمبر ایک چچنیا بوزنی ہر میں جو جہاد ہوا تھا اس کی تائید کی تھی اور اس وقت نہ تو کوئی امام تھا نہ کوئی جھنڈا تھا اور نہ طاقت تھی تو اس کی تائید کیوں کی تھی جو شرطیں نہیں تھیں تو تائید کیوں کی تھی پہلی بات یہ ہے اس غلط فہمی کے جواب میں کہ چچنی میں بوزیاں ہر زگمینے میں جو جہاد ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں جہاد دفع تھا لیکن بعض حقائق کو خلق ملت کر دیا گیا علماء نے اور ابھی میں آپ کے سامنے شہدین باز شی رحمۃ اللہ علیہما کی فتح بیان کرتا ہوں ایک بنیادی بات سمجھ لیں جہاد الطلب اور جہاد الدفع جو فرق ہے اور میں ہر درس میں تقریباً غلط فہمی آتی ہے اور میں بیان کرتا ہوں جب بھی کوئی کافر ملک اسے مسلمان ملک پہ حملہ کرتا ہے تو مسلمان ملک پر فرض ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے جتنی اس کی استطاعت ہے اس کے مطابق اور جب چچنیا میں کافروں نے حملہ کیا اور اس پر قابض ہونا چاہے تو مسلمانوں نے اپنا دفاع کیا جو لوگ اس ملک کے اندر رہتے ہیں ان کا جہاد جو تھا وہ جہاد ایک دفعہ تھا اور جو لوگ باہر سے گئے ان کے لیے جہاد اتلب تھا اس حقیقت کو سمجھیں تو بات آسان ہو جائے گی اور علماء نے جب اس جہاد کی تائید کی ہے تو ان کے فتاوا میں آپ دیکھیں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ان ممالک پر ظلم کیا گیا ہے کافروں, کافروں نے ظلم کیا ہے اور وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں اپنے دین کا دفاع کر رہے ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے پیسے سے اسلحے سے اور دعا سے واضح فتح ہیں علماء کے اور جو لوگ یہاں سے جانا چاہتے تھے ان کے لیے جو جہاد تھے جہاد و طلب تھا اس کے لیے امام یا حکمران کی اجازت ضروری ہے جھنڈا اور رائے بھی ضروری ہے لیکن جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں جن کا جہاد و دفع ہے دفاع کر رہے ہیں اپنا اس کے لیے تو ہم نے پہلے بیان کیا ہے یہ شروع نہیں ہے ایک طاقت و قدرت کی شرط ہے اور وہ جتنی ان کے پاس طاقت ہے استقاعت اس کے مطابق جہاد کرے تو حقائق کو خط مند نہیں کرنا چاہیے جہاد دفع, دفع, دفع میں اور جہاد و طلب میں فرق ہے اچھا یہ بات کہاں سے آئی کہ دونوں میں فرق ہے جو یہاں سے جا رہے ہیں ان کے لیے طلب ہے جو وہاں پہ دفاع ہے یہ تو بات سمجھ میں آتی جو وہاں پہ رہتے ہیں ان ممالک ان کے لیے تو دفاع ہے اپنے دین کا اور اپنے گھر کا جان عزت مال کے دفاع کر رہے ہیں تو مسلمان تو ایک ہی امت ہے کوئی حد بندی نہیں ہے یہ دوسری غلط فہمی سمجھ لیں تو پھر یہ بات کہاں سے ہے کہ ان کے لیے دفاع ہمارا تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائی ہیں سب, سب سب کا ایک ہی حکم ہے سب پر ایک ہی حکم ہے یہ بات درست نہیں ہے یہ حد بندی جو آج موجود ہے ملکوں کے بیچ میں مسلمان ممالک کے بیچ میں یا دنیا کے ممالک کے بیچ میں آج یہ حد بندی مجبوری ہو چکی ہے بلکہ ضرورت ہو چکی ہے اور اشارتن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں بھی یہ حد بندی ایک شکل میں نمایاں ہو اور وہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا سلحل سلح الحدیبے کے موقع پر ایک طرف مشرقین عرب تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلح کیا سلح کے کی سلح الحدیبے میں اور ایک معاہدہ لکھا گیا دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اور تیسرا ایک گروہ بنا تھا اس زمانے میں یہ جو تیسرا گروہ بنا تھا اس کی حالت ایسی تھی جیسا کہ ایک ملک یا ایک الگ سے ایک شہر بن گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ خوشین عرب کے ساتھ تھا مشرقین مشرقین مکہ ان لوگوں پر ظلم کرتے تھے ابو جند ابو بصیر جب یہ مدینہ کی طرف گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا معاہدے کی وجہ سے اور مکہ میں جاتے تو ان کو عذاب اور تکلیف مشرقین دیتے تو ان لوگوں نے اپنی ایک جگہ بنا لی باہر کے ساحلی علاقوں میں جہاں سے مکہ کے تاجر جو ہے وہاں سے گزرتے اور اپنی تجارت کرتے رہتے تو یہ ایک حد بندی کی مثال ہے اور علماء نے اس سے یہ فائدہ نکالا ہے یہ پیغام نکالا ہے کہ اگر ایک مسلمان ملک کسی کافر ملک کے ساتھ اس کا معاہدہ ہے اور اس کافر ملک نے کسی دوسرے مسلمان پر ظلم کیا ہے یا حملہ کیا ہے تو اس مسلمان ملک پر فرض نہیں ہے کہ وہ اپنا معاہدہ توڑے اور اپنے مسلمان ساتھی کا جو ہے دفاع کرے اس پر فرض نہیں ہے ہاں اگر وہ یعنی جب تک یہ معاہدہ جاری ہے اس کافر کے ساتھ تب تک اس معاہدے کا احترام کرے اور نصیحت پیار سے کسی بھی طریقے سے وہ اس ظلم کو روکنے کی کوشش کر سکتا ہے اور جیسے وقت بوت کے دور سے اور صحابہ کرام کے دور سے دور, سے دور ہوتا گیا امت میں تفریقہ بڑھتا گیا اور آہستہ آہستہ یہ حد بندی بھی شروع ہو گئی اور آج کے دور میں یہ حد بندی جو ہے ملکوں کے بیچ میں یہ ضرورت بن گئی ہے یعنی آج اتنا افرا تفریح کا عالم ہو گیا ہے اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہ ہوتا یا آج دنیا میں پاسپورٹ نہ ہوتا تو آپ تھوڑا سوچیں کہ امت کا کیا حال ہوتا آج کے مسلمان بھائی مسلمان بھائی کا قتل کر رہا ہے اس کے خون کا کیسا ہے تو آج یہ پاسپورٹ یہ حد بندی ضرورت بن گئی ہیں اور علماء نے سلف صحیح نے اپنی زندگی میں اس حد بندی کا اقرار کیا ہے اور آج تک جتنے بھی علماء گزرے ہیں انہوں نے اس حد بندی کا اقرار کیا ہے ضرورت بن چکی ہے اور جو ملک الگ الگ ہو چکے ہیں وہ ایک اپ اپنے اپنا سسٹم اپنا نظام وہ قائم کر چکے ہیں ان کا وجود ہے اس دنیا میں اور وہ ملک اسلامی خلافت سے الگ ہو چکے ہیں بلکہ جب سے خلافت جسمانی ٹوٹی ہے اس کے بعد سے سب منتشر ہو گئے اور الگ الگ ملک بن گئے ہیں کسی ملک میں جمہوریت کا نظام چل, چل رہا ہے کسی میں مملکت کا نظام چل رہا ہے لیکن ملک الگ الگ ہو گئے ہیں اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حد بندی بالکل نہیں ہے تو یہ بات بے بنیاد ہے حد بندی موجود ہے اب جو لوگ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پر کافر نے حملہ کیا ہے ان پر جو دفاع ہے ان کا, کا جہاد جو جہاد دفاع ہے اور جو لوگ مدد کے لئے جانا چاہتے ہیں مدد کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے جہاد الطلب ہے اگر حکران ان کو روکتا ہے تو جہاد الطلب میں وہی شرطیں موجود ہیں جو جہاد کے بیان کی تھی اس لیے علماء نے جب یہ جہاد شروع ہوا تو انہوں نے اپنے فتوا میں جب بھی فتوا کی بات کی ہے تو انہوں نے یہی بات کی ہے کہ ان کے لئے مالی امداد ان کے لئے اسلح کی امداد اور دعا اسی چیز کو انہوں نے بیان کیا ہے اور یہ نہیں کہا کہ لوگ خود جائیں وہاں پہ بلکہ شیخ بنواسم رحمۃ اللہ کا جذبات میں بیان کروں گا تو بڑی پیاری بات کی ہے کہ جو لوگ باہر سے جاتے ہیں وہاں پہ کیا وہ لوگ نہیں بن جاتے ہیں ان کے اوپر یعنی بات یہ نہیں صرف جذبات کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی ہے اور مسلمانوں کی جان عزت اور مال محفوظ ہونا ہے یہ جہاد کا مقصد ہے اگر یہ قائم ہو سکتا ہے اس طریقے سے تو الحمدللہ ٹھیک ہے نہیں قائم ہو سکتا تو ایسا راستہ اختیار کیا جائے جس میں کم سے کم فائدہ ہو مصیبت اور تو نہ بڑھے نا اب اس مقدمے کے بعد دیکھتے ہیں علماء کے بعض اقوال شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ مجموعہ فتح جلد نمبر اٹھارہ سفر نمبر تین سو پینسٹھ بن باز رحمتہ اللہ کا ایک ندائے عام ہے ساعد مسلم البوسن سکھ بنمالی وسیلہ ہے مدد کرو بوجھنے ہر زبینیہ کے مسلمانوں کی مال کے ساتھ اور اسلح کے ساتھ اور انہوں نے یہ خطاب عام دیا ہے بن کرتے ہیں دعائے عبد العزيز بن الله بن باز مفتی عام الی المملکہ العربیہ السعودیہ ورائے سید کبار العلماء المسلمین حکومات و شعوبا وکمتوکل یو الناس کے لیے لمساندت في فی بوسنیا و ہرسے مسلمانو کی مدد کے لیے بوسنیا زرمینے بالسلاح اسلھے سے اور و المال اور مال سے و دعاء اور ان ذلک کیونکہ اج ان کیسا فرماتے ہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ مسلمان بوجھن ہر میں مظلوم ہیں اور ان پر سربیوں نے ظلم کیا ہے طرح طرح کے ظلم ڈھائے ہیں قتل سے اذیت سے ظلم سے عدوان سے اور وہاں کے مسلمان اپنا دفاع کر رہے ہیں اپنے دشمن کے خلاف اور اپنے دین کو بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور ان کو مدد کی ضرورت ہے حکومتوں سے اور عوام عوام جو عوام مسلمین ہیں تو میں وسیعت کرتا ہوں سب مسلمانوں کو کہ وہ ان کے ساتھ مدد کریں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اصلے سے مال سے اور دعا سے کیونکہ ان کی اشد ضرورت ہے ان چیزوں کی ان چیزوں کی ارشاد دیوالی تعلی ہے وہ تھا آیا اندر جو تقوا کو بيان كيش حسابني و दुसरी ayat bayan ki hai ya ayyuhallazina amaru in tansurullahu yansurukum wa thabbit aqdamakum wa qala alzawajal bal jaa bilhaqq wa saddaqal mursaleen wa qala subhanahu infur khifafun wa thiqalan wujahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dhalika mukhayyulakum in kuntum ta'lamun wa qala nabiyyu sallallahu alayhi wasallam fi rak hadith bayan ki mathal almu'mineen بخاری مسلم کی روایت میں اور اس طریقے سے پھر آگے کچھ بعض احادیث بیان کی ہیں اور آگے فرمایا شیخ صاحب نے اور تعاون بر و تقوا میں سے جن طرز و قرآن کی آیت میں ہوا ہے الدعاء الحم فی ادوار سلوات کہ نمازوں کے بعد ان کے لیے دعا کریں بالقنوت قنوت میں تو ایس سی ایم بی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحب نبی اقرم وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اور ان کے صحابہ کرام کی پیروی کرتے ہوئے فإنه كان عليه الصلاة والسلام إذا نزلت بالمسلمين شدًّا أو عدو قانت في الصلاة ودعاها المشركين نبيّا كريم صلى الله عليه وسلم جب كوى كافر هم لا كارتا يا كوى الظلم هوتا يا كوى بريشان ياتي تو نبيّا كريم صلى الله عليه وسلم نمازمي قنود كارتاه فرز نمازمي وذلك بعد الرفع من الركوع في ركعة الأخيرة هو يقنود كاهوتاه فرز نمازكي آخر ركت ركوعه كباد جب إمام اب تصرفو سے اٹھاتا ہے من صلاه الفجر وغيرها فجر کی نماز سے یا کوئی اغلب قنوت صلى الله عليه في صلاه الفجر والمغرب وزياده النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فجر نماز مغرب کی نماز میں قنوت کیا کرتے في الصلات الخمس جميعا اور بعض اوقات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم پانچ وقت کی نمازوں الله فالله الله المسلمون في نصر اخوانك في البوسنيا وهرس بكل ما تستطيعون أبنى المسلمين بهيون كما تذكروا جتدتم هاربات استطاعته من السلاح والمال والدعاء لعل الله تقبل منتما من ننصر بكم إخوانكم فإن العداء قد تكالبوا عليهم وخذلوا وخذلوهم وساعدوا أعداءهم والله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين أينما كانوا وينتعاون على البر والتقوى والآخر تكشيخ سابني تسباتكم بيانكي الشيخ مؤثمين رحمة الله عليه مجموع فتاوات جدنا بربتشيس نمبر تین سو پینتیس شیسب سوال کیا گیا محکم الظہب ال شیشان اور یوگ سلاف علی الجہاد چچنیا میں وجو یوگ سلافی جہاد کے لیے جانے کا کیا حکم ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں جواب میں یقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل سبقا نسنكي روايات میں نبي الكريم صلى الله عليه وسلم فرماته جسن اللہ تعالی كلمة کی دين بسر بلندی کیلئے جهاد کیا وهي جهاد في سبيل الله وبالنسبة للشيشان اور تتنیق کے متعلق هل طلبوا منا أن نأتي إليهم کیا ان هنا هم سے کہ هم خود وهم پر جائیں اذا لم منا هذا صار عبعا عليهم اگر وہ ہم سے اگر انہوں نے ہم سے یہ مطالبہ نہیں کیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم ان پر بوجھ بنے لینق الحمد الحتیاج نفق و احتیاط الاََ و احتیاط الى مكان فنقن ابن علیہم کیونکہ جو شخص وہاں پہ جاتا ہے جہاد کے لیے تو اس کے لیے ضرورت ہے نفق کی مال کی اسلح کی جگہ کی جہاں پر وہ رہے گا تو ہو سکتا ہے کہ ان پر بھاری ہم بھاری ہو جائیں یا جانے والا بھاری ہو جائے ثانیا دوسری وجہ یہ ہے روبم قاہد المجاہد شیشان ربما یا اظہر الجنود الروس ہو سکتے جو شخص باہر سے گیا ہو ان کی مدد کے لیے ہو سکتے ہے کہ رشین آرمی جو ہے اس کو پکڑ لے فیا بس وہ کہیں گے ازنحد حد اہل ارحاب یہ جو ملک ہے یہ دہشت گردوں کو پناہ دیتی ہے اور یہ دہشت گردوں کو بلاتی ہے سيكون في ذلك الضرر. تريد أن يكون هناك الضرر أو مصيبة تصمو البياسات فيها. إنما حق إخواننا الشيشان علينا الآن أن ندعو الله عز وجل لهم في كل وقت. لكن يباعت واضحة أنه ان أن يكون حقاً ما رأي أبر. هم أن يكون لدعاك لله تعالى سي. هر وقت ما. لأن السقوط الجمهوري الإسلامية على يد ملاحظة كفرة طردوا منها بالأمس فيأتونا اليوم منتصرين. ليست هيئنا. كونك كي إيك مسلمان ملک جس پر وہ قابض ہونا چاہتے ہیں کل مسلمان ان کو بھگایا تھا یہاں پہ اسی ملک سے اور اسلام یہاں پہ قائم تھا تو آج وہ اپنے اس زمین کو واپس لینا چاہتے ہیں تو یہ بات آسان بات نہیں ہے تو میں نوات اللہ انتصار جنات العقر اللہ تقاض اسلام روحا اور اگر اس ملک پر قابض ہوتے ہیں تو پھر آگے جتنے بھی مسلمان ملک موجود ہیں دوسرے رشیا میں تو ان پر بھی اس طریقے سے ان پر قابض ہوتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رعب و ڈر پیدا کر دے اور ان کو زلت اور رسوائی سے ضرورت اور رسوائی دے اور جہاں سے وہ آئے وہاں پر انہیں واپس کر دے تو یہ شیخ صاحب کا فتویٰ تھا ان کے بارے میں ایک دو دفتو اور بھی ہے یہاں پر اسی کے متعلق اور اسی طریقے سے تو ہمارے علماء کا موقف تبدیل نہیں ہوا جہاد الدفع اور جہاد طلب میں جو فرق ہے شاید اس مسئلے کو کم علمی کی وجہ سے بعض لوگوں نے نہیں سمجھا اس لیے ان کو یہ لگا کہ اس زمانے میں جب طاقت بھی نہیں تھی رائے بھی نہیں تھا امام بھی نہیں تھا تب تو جائز تھا اور اب کیوں جائز نہیں ہے تو یہ جو غلط فہمی ہے اس کو دور کر لیں علماء کا موقف ہمیشہ ایک رہا ہے تبدیل بالکل نہیں ہوا اور آخر میں تیسری بات یہ ہے کہ اسی زمانے میں جب افغانستان کا پہلا جہاد ہوا جب اس کا رزلٹ درست نہ تھا اور لوگوں نے اس کو دیکھا ہے تو علماء نے اسی وقت سے کہنا شروع کر دیا کہ جہاد آج کے دور میں ممکن نہیں ہے کیونکہ تربیت نہیں ہے تو پہلے تربیت ضروری ہے تربیت کے بعد پھر آپ لوگ جہاد کر سکتے ہیں جب تربیت نہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس لیے رزلٹ جو آ, آ, آئے ہیں جو جہاد ہوئے پہلے جہاد میں افغانستان میں وہ رزلٹ درست نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ کو پسند بھی نہیں تھا آخر میں جو آپس میں لڑے اور ایک دوسرے کا خون قتل کیا مٹی کی, کی وجہ سے اور زمین کی وجہ سے تو اسی وقت علماء نے احتیاط کرنا شروع کر دی اور جو لوگ باہر سے جانا چاہتے تھے ان کو بھی اسی وجہ سے روکا گیا بلکہ ان کو اسی وجہ سے یعنی علماء فتح واضح ہیں کہ ایک تو بوجھ نہ بنا جائے ان کے اوپر پھر ان پر یہ تہمت نہ لگے کہ دہشت گردی کو یہ پناہ دیتے ہیں دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں اور وہاں پر جانے کے لیے جو باقی شروع ہیں وہ پورے نہیں ہوتی تو جو آپ کر سکتے ہیں ان کی مدد اس وہ تو کریں آپ دعا ہر مسلمان کر سکتا ہے کوئی کسی کو روک نہیں سکتا آپ کریں آپ اگر مال بھیجنا چاہتے اپنے مال سے ان کی مدد کریں آپ کریں اس سے کسی, کسی عالم نے روکا نہیں تھا اس زمانے میں اور آہستہ آہستہ جو ہی یہ مسئلہ بڑھتا گیا اور جو جہاد جو اس دن کی سربلندی کے لیے اور دن کی خوبصورتی کا ایک سبب تھا آہستہ آہستہ انہی لوگوں نے جو کل مجاہدین تھے انہی لوگوں سے ایسے بعض عمل سرزد ہوئے جس کی وجہ سے آج جہاد کو بدنام کیا جا رہا ہے اور دہشت گردی کا لیبل لگا دیا گیا ہے تو جیسے ایسے عمل شروع ہوئے ان بعض لوگوں سے جو جہاد کر رہے ہیں خود کش حملے اور مسلمانوں, مسلمانوں کا قتل عام کرنا اور معاہدین کو قتل کرنا تو جب جہاد میں ایسے عمل داخل ہو, ہو گئے تو یہ جہاد نہ رہا عبادت میں کوئی ملاوٹ بھی ہو جائے تو وہ عبادت نہیں رہتی ہم سب جانتے ہیں کوئی بھی حرام چیز عبادت مل جائے تو عبادت نہیں ہوتی وہ ہو. خودکشی حرام ہے خودکش حملے حرام ہیں مسلمانوں کو قتل کرنا حرام ہے معاہدین کا قتل کرنا حرام ہے جب یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں تو علماء نے پھر احتیاط برتی ہے السلام و رحمت الرحم. اور لوگوں کو آگاہ کرنا شروع کیا ہے کہ پہلے تربیت ضروری ہے اور پھر آپ جہاد کی طرف لوگوں کو بلائیں اور یہاں پر علم البن رحمتہ اللہ کا قول میں بیان کرتا ہوں اس کے متعلق ابھی میں نے بات کی تربیت کی وہ فرماتے ہیں مسلمان ملک کے قیام کے لیے جس کے پیچھے آج لوگ سارے لوگ لگے ہیں اور جتنی بھی آج تفری ہو رہی ہے اس متعلق ایسا بات کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دو رکن ہیں اگر مسلمانوں کو قیام چاہتے ہو عمل علم متعلق اللہ تعالی فرماتے فعلم أنه لا إله الا الله اور عمل کے متعلق اللہ تعالی فرماتے وقل اعمل فسير الله عملكم وقل اعمل فسير الله عملكم ورسوله والمؤمن والیوم لا علم ولا عمل قرء اجنات علمهن اعمالها عملت بالاسلام فإما عملك لا يوافق الاسلام اور اگر عمل بھی کرے تو یا تو اس کا عمل اسلام کے مطابق نہیں ہے جو شریعت کے جو اصول ہیں اس کے مخالف ہے اور اگر بعض چیز میں موافق بھی ہو جائے تو وہ بغیر علم بغیر عمل یعنی علم اور عمل و تعلم و تعلیم کے علاوہ ہے اور ان جو دو رکن ہیں ان کے متعلق ہم بات کرتے ہیں بار بار تصفیہ و تربیت جیسا فرماتے ہیں تربیت تربیت سے پہلے تصفیہ جو ملاوٹ شریعت میں ہو چکی ہے اس کو ختم کریں یہ تصفیہ ہے پاک کریں جہاد میں اگر کوئی چیز ملاوٹ ہو گئی ہے تو اس کو پاک کریں پہلے تاکہ عبادت عبادت رہے درست رہے تو پہلے تصفیہ ہے پھر تربیت ہے کہ کیسے کرنی ہی ہے عبادت جہاد کیسے کرنا ہے وہ اولا یا قلون دلانا اور یہ شیخ صاحب فرماتے ہمیں کہتے ہیں جو آج جہاد کا نعرہ لگاتے ہیں یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم نے کیا کیا ہے شیخ صاحب کو کہ آپ نے کیا کیا امت کے لیے آج تک سوائے مسائل کے اندر بیٹھ کے درس دینا اور لوگوں کو علم کی طرف راغب کرنا صرف اتنا کچھ کیا ہے جیسا فرماتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں تم لوگوں نے کیا کیا ہے ان سالوں میں جو گزر چکے تقریبا ستر سال کے قریب تم لوگوں نے کیا کیا ہے نہ تو کوئی ملک تم لوگوں نے قائم کیا ہے اور نہ تم نے کسی ملک میں اسلام کا نفاذ کیا ہے اور اگر کوئی شخص ان سے یہ سوال کر ایک اللہ تعالیٰ کہاں ہے یا تو وہ جانتا نہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے یا جواب دے جی تو غلط دے گا اور آپ کسی سے اکثر سے پوچھیں جو عقیدے میں اشرے عقیدہ رکھتے ہیں یا رسول و جماعت کا عقیدہ نہیں ہے تو یا تو جواب نہیں آتا یا آتا ہے تو غلط آتا ہے اللہ تعالیٰ ہر موجود ہے اور یہ عام بات ہے آپ کسی سے پوچھ رہے جیسا فرماتے ہیں کیونکہ لا اس کے پاس علم نہیں ہے لا تصفی ولا تربیہ کچھ نہیں فل علم قبل تو پہلے علم ہے پھر عمل ہے عمل اور ہم لوگوں کو بلاتے ہیں علم کی طرف اور عمل کی طرف الحمد للہ ترفی في ام اليوم شباب احتمن بالعلم والعمل اور اللہ کا شکر ہے آج امت میں آپ دیکھتے ہو کہ ایسے جوان موجود ہیں جو علم اور عمل دونوں کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور علم بھی حاصل کر رہے ہیں اور عمل بھی کر رہے ہیں الحمد للہ قائم الکتابی و ان کے زندگی کتاب اور سنت پر قائم ہے وحید ہی اللبنات وناۃ الساسیہ نقام المسلمہ اور یہی بنیادی اینٹیں ہیں جس کے اوپر مسلمان ملک قیام ہو سکتا ہے شیخ صاحب کے یہ جو فرمان ہے یہ کیسٹ میں ہے اور یہ جو کیسٹ ہے اس کا نام ہے میں آپ کو شدرس میں ایک دفعہ بتایا تھا میں بھی دیکھتا ہوں میں یاد دلا دیں بتا دوں گا انشاءاللہ مجھے یہاں پر نظر نہیں آ رہا نصیحت ہے برحل شیخ صاحب کی نصیحت ہے ان لوگوں کو جو جھات کا دعویٰ کرتے ہیں کیسر کا پورا نام ہے آپ کو ان شاء اس وقت مجھے سامنے نہیں آ رہا